مان <تصفيق> الرحيم جن کے تیرا غصہ وضب بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھی نہیں بھٹکے صبح رب العزت الزت یسفون الحمد للہ رب گزشپہ بہت سے برسوں میں اس عنوان پر گفتگو جاری ہے کہ سورت الفاتحہ میں سیرات مستقیم کی دعا مانگی گئی درخواست کی گئی سرات مستقیم کون سا راستہ ہے اسے بڑے اختصار اور اجمال سے سورت فاتحہ میں بیان کیا گیا صراط تلینہ امن علیہم صراط سرات وہ راستہ ہے جس رستے پر وہ لوگ چلے جن لوگوں پہ اللہ نے اپنا انعام کیا وائرل موضوع عالیہ جن لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوا اللہ کی ناراضگی ہوئی اللہ کا غصہ ہوا ان کی راہ سرات مستقیم نہیں ہے ولد اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے ان کی راہ بھی سرات مستقیم نہیں ہے گویا کے تین جماعتوں کا اج مالن تذکرہ کیا گیا ایک جماعت کے رستے پر چلنے کی دعا اور دو جماعتوں کے رستے سے بچنے کی دعا انتا علیہ ہند کے رستے پر چلا مغضوب علیہ کے رستے پر بھی نہ چلا اور والیم کے رستے پر بھی چلا مغروب علیہم اور زالیم ان کو الگ الگ ذکر کیا اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ مغضوب علی سے مراد یہودی اور زالیم سے مراد عیسائی نمازی کہنا یہ چاہتا ہے یا اللہ مجھے یہودیوں کے رستے پہ بھی نہ چلا اور مجھے عیسائیوں کے رستے پر بھی نہ چلا ان کے رستے سے بچا ایک دوسرا فرق جو مغلوب علیہم ہم اور ظالین میں مفسرین نے کیا وہ یہ ہے کہ مغزوب علیہم جو اللہ کے غزب کے نیچے آئے اللہ کی ناراضگی کے نیچے آئے اللہ کے غصے کے نیچے آئے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضد ہٹ درمی اند دشمنی کرتے کرتے کفر کی اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ اب اگر ساری دنیا کے پیغمبر ساری دنیا کے دائی ساری دنیا کے مسلح مل کے ہر ہر با اس بندے کو سمجھانے پر خرچ کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ اس سٹیج پہ, پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا یہ مغزوب علی میں جس کو قرآن نے ذکر کیا ختم اللہ علا گلوبے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے اللہ نے والا سمے ان کے دل والے کانوں پہ ہم نے مہر لگا دی والا اب سارم اور ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے ان الزین کفر سوا ان آلئی ہم درتا ہم ام لم تم زر ہم میرے پیارے پیغمبر آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یو انہوں نے ایمان نہیں لانا وجہ وجہ اگلی آیت میں بیان کر دی ختم اللہ علا موہر لگا دی اور داخانے میں جب خط کسی لفافے میں یا تھیلے میں ڈال کے اس پہ مہر لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی باہر کا لفافہ اندر اور اندر کا لفافہ باہر نہیں نکل سکتا اللہ نے فرمایا یہ ضد کرتے ہوئے اس سٹیج پہ آئے حق انہوں نے سمجھ لیا یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آئی حق انہوں نے سمجھ لیا راہ انہوں نے دیکھ لی ان کے ذہن نے تسلیم کر لیا راستہ یہی سیدھا ہے سمجھ کے سوج بوجھ کے بعد ضد کرتے ہوئے جب انہوں نے حق کا انکار کیا اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ ہو علا قلوب ہم نے ان کے دل پہ مہر لگا دی اندر کی گمراہی باہر نہیں نکل سکتی اور باہر کی ہدایت ان کے دل میں داخل ایک سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ اگر اس قسم کا کافر جس پر اللہ نے مہر لگائی اگر یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرے کہ یا اللہ مہر تو, تو نے لگا دی اور مہر لگانے کے بعد ت نے اعلان کیا کہ لا یو یہ ایمان نہیں لائیں گے اس میں میرا کیا قصور ہے مہر تو تو نے میرے دل پہ لگا دی میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تو سمجھئے گا کسی شخص کے دل پر کسی کافر کے دل پر آغاز میں اور ابتدا میں اللہ مہر نہیں لگاتے کوئی بچہ کوئی بندہ کافر پیدا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کلو مولودی یوں لدو الفطرہ اب ہوا ہو یو حو او یو نسرانی او او کما کالن نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کلو مولودی یو لدو الفطرہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے چاہے ہندو کے گھر پیدا ہو یا عیسائی کے چاہے میوسی کے گھر پیدا ہو یا یہودی کے کسی منکر خدا کے گھر پیدا ہو کل مولودی یو لدو الفطرہ اسے فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے ابا واہ ہو ہی اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں مطلب یہ ہے جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں جس رہن سہن میں جس ماحول میں وہ بڑھتا ہے مالک ہوتا ہے جس رہن سین معاشرے ماحول میں وہ رہتا ہے اسی ماحول کا رنگ اس پر ہے. پھر وہ یہودی بن جاتا ہے پھر وہ عیسائی بن جاتا ہے پھر وہ مجوسی بن جاتا ہے پھر وہ ہندو بن جاتا ہے پیدا ہندو نہیں ہوتا پیدا یہودی نہیں ہوتا ہم نے فطرت اسلام پر پیدا کیا دیکھنے کے لیے آنکھیں دی سننے کے لیے کان دیے سوچنے کے لیے دماغ دے دیا اپنے نبی پیغمبر اس دنیا میں بھیج دیے ان کی صداقت و حقانیت کے لیے موج ان کے ہاتھ پر تھار کر دیے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتار دی کسی پر تورت کسی پر انجیل کسی پر زبور اور جس پیغمبر کے بعد ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دینا تھا اس کو کتاب بھی وہ عطا کی جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود قبول کی اننا نہن و نزل نسکرا و ان لہو لہا کتاب دے دی اس میں دلائل بیان کر دیے اس میں سمجھا دیا دونوں راستے اس کے سامنے کر دیے یہ سیدھا راستہ ہے یہ تیرا راستہ ہے عقل دے دی عقل دے کے یہ کائنات سجائی دیکھ چلتے ہوئے پانی پہ زمین جس نے ٹکائی ہے دیکھ اس زمین پر پہاڑ کی میخیں جس نے ٹھونکی ہیں ذرا توجہ تو کر یہ سورج کا نظام یہ چاند کا نظام یہ ستاروں کا جگ مگانا یہ چاند کی زیا پاشیاں اور سورج کی آپسی کرنے یہ فصلیں یہ نباتات یہ پانی اور بادلوں کا نظام یہ فصلوں اور غذا کا انتظام یہ جانوروں کا نظام یہ کائنات کا چلانا کیا تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جس ہستی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے اتنی بات تیری اصل میں نہیں آتی دنیا کے معاملے میں تو سمجھدار بنتا ہے دین کے معاملے میں تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ سجدے کے لائق وہ ہے جس نے جبین بنائی یہ ہم نے جہان بسایا یہ دلائل ہیں ہماری قدرت کے ہر گھاس ہر گھاس کا تن جو زمین سے باہر نکلتا ہے اگتا ہے وہ زمین سے باہر نکل کے اعلان کرتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا وحدہ شریک ہے کوئی شریک نہیں ہے یہ نباتات میری قدرت کے دلائل ہیں یہ انسان چلتے پھرتے انسان میری وحدانیت کے برہان ہیں یہ چاند سورج ستاروں کا نظام میری توحید کی دلیل ہے یہ چلتے ہوئے پانی پر زمین کو ٹکانا یہ میری معبودیت کی دلیل ہے اس پر پہاڑوں کی میکیں تھوپ دینا یہ بادلوں کا نظام یہ بارش کا برکھانا یہ بجلیوں کا چمکنا یہ فصلوں کا اگنا یہ ساری چیزیں اس انسان کے سامنے کر دی بھی بھیج دیے کتابیں بھی اس پر اتار دی اس بندے کو حق بات کی سمجھ آ گئی لکھر گئی بات بالکل قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے پیغمبر یہ کہتے ہیں بات اس کو سمجھ آ گئی اس کے ذہن میں حق بات بیٹھ گئی سیدھا راستہ اس نے دیکھ لیا اللہ فرماتے ہیں اس سٹیج پہ آ کے پھر جو بندہ دد کرتے ہوئے انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا اپنی برادری کی بنا پر یا دد کی بنا پر یا دشمنی کی بنا پہ اللہ فرماتے ہیں حق کو سمجھنے کے بعد جب وہ ضد کرتے ہوئے انکار کرتا ہے پھر ہم کرتے ہیں ختم اللہ والا دھکا مار دوں گے جا دفاؤں گا چل اب تو سیدھا جہنم میں جائے گا اس سے پہلے پہلے تو رک نہیں سکتا اس سٹیج پہ آ کے موہرے جباریت اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں جیسے ابو جہل پہ لگائی جیسے ابو طالب پہ لگائی جیسے ابو لہب پہ لگائی جیسے اتبا پہ لگائی جیسے شہبا پہ لگائی ابو جال سے بیت اللہ کے سائے کے نیچے بیٹھ کر ایک بندہ پوچھتا ہے مکے کے چودھری تیرا جھگڑا ہے آمنہ کے لال سے بڑی مخالفت ہو گئی ہے اور یہ جھگڑا اور لڑائی گھر گھر میں داخل ہو گیا ہے دنگا فساد ہے ڈانگ سوٹا ہے چچا ادھر ہے بھتیجا ادھر ہے باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے مامو ادھر ہے بھانجا ادھر ہے خامد ادھر ہے اور بیوی ادھر ہے اور کبھی بیوی ادھر ہے اور خامد ادھر ہے یہ گھر گھر لڑائی گھر گھر فساد ہو یہ جو مصیبت پڑ گئی ہے مکے کی متفقہ آبادی میں اب تو بتا تیرا آمنا کے لال کے بارے میں خیال کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ابو اجال کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ تو نے تنہائی میں اللہ کے گھر کے سائے میں یہ سوال پوچھا ہے تو پھر سن مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کی دھرتی کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے سچا کوئی نہیں دیکھا اس سے سچا کوئی نہیں دیکھا ہے وہ سادک ہے وہ سچا جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ بندہ جواب میں کہتا ہے اگر وہ سادک ہے اگر وہ سچا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا دنیا کے معاملات میں تو رب کے معاملے میں وہ جھوٹ کیسے بولے گا پھر آنا اس کا کلمہ پڑھ لیں تاکہ یہ لڑائی ختم ہو جائے تو تودھری ہے تو مان گیا تو ریت بھی مان جائے گی یہ جھگڑا ختم کرنا چاہیے ابو اس جواب میں کہتا ہے پاگل تو نے کبھی اس نبی کی محفل دیکھی ہے کبھی اس کی مجلس تو نے دیکھی ہے جو لوگ اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اس کی محفل میں جب وہ بیٹھتے ہیں وہ ماتھے سے پسینا پوچھتا ہے تو اس کے ماننے والے شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے وہ وضو کا بچا ہوا پانی چھوڑتا ہے تو وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک کہتا ہے یہ بچا ہوا پانی میں لوں گا دوسرا کہتا ہے یہ بچا ہوا پانی میں لوں گا پھر وہ لوٹے کے اندر ہاتھ ڈبو ڈبو کے اپنے سینے پہ وہ پانی ملتے رہتے ہیں تو نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ پیغمبر جب اپنی تھوک اپنے منہ سے باہر نکالتا ہے اس کے ماننے والے وہ تھوک اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے ہیں تو نے کبھی نہیں دیکھا وہ اس کی جوتیاں اٹھا کے پیچھے پھرتے ہیں اور میں ہوا مکے کا چودھری تیرا کیا خیال ہے میں محمد کی تھوک اپنے ہاتھ پہ اٹھاتا رہوں اللہ فرماتے ہیں حق بات ماننے کے باوجود جب چودراہٹ آڑے آ گئی جب انا آڑے آ گئی جب یہ تکبر آڑے آ گیا اس وقت ختم اللہ والا ہم کہتے ہیں لا یو اب اس دل کے اندر ہدایت داخل نہیں ابو طالب کا جب آخری وقت ہے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور ابو جال اور ساری پارٹی وہاں موجود ہے انہوں نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ چارپائی کے اور زیادہ قریب ہو گئے تاکہ آپ کو چچا کے قریب آ کے بات کرنے کا موقع نہ مل سکے آپ دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں چچا چچا تو نے میری پرورش کی ہے چا ت نے ہر موقع پہ میرا ساتھ دیا ہے آج تیرا آخری وقت ہے اگر تم میرے کان میں اس کلمے کا اقرار کر لے جس کلمے کا پیغام لے کر میں دنیا والوں کی طرف آیا ہوں مجھے رب سے قیامت کے دن جھگڑنا بھی پڑا تو تجھے چھڑا کے جنت میں ضرور لے جاؤں گا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے اس لیے کہ کلمہ اگر نہیں پڑھو گے تو پھر شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی میرا دین قبول کر لے میرا کلمہ پڑھ لے آگے سے ابو طالب کہتا ہے بھتیجے انی آلموں انا کا و ان کا حق انی اینی میں جانتا ہوں انا کا تھا دے کن کہ ہے سچا ہے و ان دین کا حق اور تیرا دین بھی کیا ہے حق ہے تو بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن اگر اب کلمہ پڑھتا ہوں نا تو برادری میں ناک کتتی ہے لوگ میری اولاد کو تانے ماریں گے لوگ میرے پوتوں کو تانے ماریں گے لوگ کہیں گے اور تا اسے بھی اولاد ہونا جس مرن دے ڈر کلمہ پڑھ لیا تمہارا دادا درپوک تھا مرنے کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے میں اپنے اولاد کو یہ رسوا نہیں کرنا چاہتا میں برادری میں ناک نہیں کٹوانا چاہتا اولا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں عبد المطلب کے مذہب پہ مر رہا ہوں میں محمد عربی کے مذہب پہ نہیں مر رہا ہوں عبد المتلف کے مذہب پہ مر رہا ہوں جانتا ہے انا کا صادقن جانتا ہے انا دینا کا لیکن اپنی رسوائی اور برادری میں ناک رکھنے کے لیے انکار کرتا ہے اللہ فرماتی ہیں جب بندہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ختم اللہ اللہ ہم اس کے دل پہ مہر موہر لگاتے یہ شروع میں نہیں لگتی شروع میں شک پیدا ہوتا ہے شروع میں دل کے اندر شک آتا ہے شک گمراہی میں بدل جاتا ہے کچھ عرصے شک رہتا ہے شک گمراہی میں بدل جاتا ہے گمراہی کے سٹیج پہ بندہ ہوتے ہوتے جدال پہ آتا ہے جھگڑے پہ آتا ہے لڑائی پہ آتا ہے پھر مویدوں کے گلے لگتا ہے پھر مویدوں کے گلے لگتا ہے فلاں بزرگ غلط کہتا ہے فلاں نے قرآن نہیں سمجھا انہوں نے دین نہیں سمجھا بندے آلوی صاحب وکلا سمجھ لیں پھر وہ جھگڑا کرتا ہے پھر وہ جدال کرتا ہے پہلے شک ہوتا ہے پھر اس کے بعد گمراہی کا سٹیج آتا ہے گمراہی کے سٹیج پہ تیسری سیڑھی جو ہے وہ جدال کی ہے وہ جھگڑے کی ہے وہ لڑائی کی ہے جب اس تیسرے سٹیج پہ, پہ پہنچتا ہے تو چوتھی سیڑھی جو ہے وہ مہرے جب ختم اللہ والا ہند مغزوب علیہ ہند سے مراد وہ کافر ہیں جن پر اللہ نے کیا لگا دی بولو جن پہ اللہ نے کیا لگا دی مہر لگا دی اب ان کے ایمان کی کوئی توقع نہیں ہے اور ظالم سے مراد وہ کافر ہیں جو ہیں تو کافر لیکن ابھی وہ اس سٹیج پہ نہیں آئے کہ ان پر مہر لگ گئی ہے وہ اس سٹیج پر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی داعی کوئی اگر کوئی سمجھانے والا اگر کوئی توحید کا مبلغ ان کے پاس پہنچ جائے اور توحید کے دلائل ان کے سامنے پیش کرے ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پہ اس کی میں بہت پیش کر سکتا ہوں حضرت عمر پہلے کیا تھے مشرق تھے بعد میں کیا ہوئے مومن خالد ابن ولید پہلے کیا تھے مشرق بعد میں کیا ہوئے مومن عمر ابن لاسٹ پہلے کیا تھے مشرق بعد میں کیا ہوئے مومن ابولاس نبی پاد کے بڑے داماد پہلے کیا تھے مشرق بعد میں ہوئے مومن حضرت ابو بکر کے لڑکے عبد الرحمان پہلے کافر بعد میں ہوئے مومن حضرت عباس پہلے کافر بعد میں ہوئے مومن حضرت علی کے بڑے بھائی اکیل طالب پہلے کا پھر طالب تو مر گیا اس نے قبول نہیں کیا ایمان لیکن اکیل کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی حالانکہ وہ حضرت علی سے بیس سال بڑے ہیں عمر میں حضرت علی سے۔ بیس سال بڑے ہیں حضرت عقیل پہلے وہ کافر تھے بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی تو ہم اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کافروں کے رستے پہ نہ چلانا جو تیری مور کے نیچے اور ہمیں دوسرے کافروں کے رستے پر بھی نہ چلانا ہمیں چلانا انامتا علیہم کے رستے پر جو تیرے نبیوں کا رستہ ہے جو شہیدوں کا رستہ ہے جو صدیقین کا رستہ ہے اولیاء کرام کا رستہ ہے بزرگان دین کا رستہ ہے صالحین کا رستہ ہے ہمیں اس رستے پہ چلا وہی سرات مستقیم ہے ایک تیسرا فرق بھی بتا دوں دو فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلا فرق کیا ہے مقزوب علیہم سے مراد یہودی اور ظالین سے مراد دوسرا فرق میں نے آج بتایا آپ کو مقزوب علیم سے مراد وہ کافر جو حق کو سمجھنے کے بعد ضد کی وجہ سے کیا کرتے ہیں انکار اللہ ان پہ لگاتا ہے اور زوالی ہیں وہ بھی کافر لیکن ابھی وہ مور کے نیچے نہیں آئے اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ہو سکتا ہے کوئی بیان کرنے والا آئے اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اللہ ایمان کی دولت ہے مالا مالا مال یہ تو وقت ہے ابو جہال جو مورے جباریت جب کے نیچے آیا اسے تیرہ سال نبی پاک نے قرآن سنایا تیرہ سال میں کہا کرتا ہوں کہ تصوراتی دنیا میں چلے جائیے ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے مکے کی گلیاں ہو بیت اللہ ہو پڑھا جا رہا ہو قرآن اور پڑھنے والے ہو محمد رسول لاہو اللہ کیا منظر ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے امام المبیا پڑھا جا رہا ہے بیت اللہ میں اور پڑھی جا رہی یہ کتاب بھی قرآن ابو اجال نے نہیں مانا نبی پاک کی زبان سے قرآن سن کے نہیں مانا چاند دو ٹکڑے ہو گیا نہیں مانا کہنے لگا اچھا تیرا جادو آسمانوں پہ بھی چل گیا کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا اس نے نہیں مانا اسی ابو جال کا بیٹا اکرما فتح مکہ کے دن یمن کی طرف بھاگ کے جانا چاہتا ہے کشتی میں بیٹھا کشتی گردام میں آئی بھور میں پھنسی اور کشتی کے مل نے کہا کہ جتنی سواریاں اس کشتی میں موجود ہیں اور مکے کے چودھری کا بیٹا کرما بھی اس کشتی میں موجود ہے سارے سن لو دریا کی اس تگیانی میں اور دریاؤں کی اس گردام میں اگر کوئی ذات کام آ سکتی ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے میرا تجربہ ہے مل کہتا ہے میرا تجربہ ہے مل کہتا ہے میرا تجربہ ہے میری ساری زندگی کشتیوں میں گزر گئی پانی کی لہروں سے کھیلتے گزر گئی میرا تجربہ ہے پانی کی لہروں میں سوائے رب کے کوئی کام نہیں آتا ملہ اکرما کہتا ہے مل نے بات کی اور میرے دل میں اتر گئی باپ کے دل میں نبی کی نہیں اتری قرآن اور بیٹے کے دل میں ملہ کی اتر گئی نہ اس نے کوئی آیت پڑھی نہ اس نے کوئی دلیل دی صرف اپنا تجربہ بیان کیا یہ تو ہدایت کا ایک وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تیسرا فرق مقصوب علیہم اور زوالین میں یہ ہے کہ مقلوبے علیہم وہ کافر ہیں جو اندر سے بھی کافر باہر سے بھی کافر دل میں بھی انکار زبان پہ بھی لوہے پہ لکیر کافر ابو جال ابو طالب اتبا شہبا مکے کے سارے کافر نہ دل سے مانا نہ زبان سے مانا اور زوالی وہ کافر ہیں جو دل میں تو کافر ہیں ایمان کوئی نہیں ان کے دل میں لیکن زبان سے وہ ایمان کا دعوی کیا کہتے ہیں ان کو شواز منافک اندر ایمان کوئی نہیں لیکن جب مومنوں کے پاس آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں آمنا انام مارکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے سورت منافقون کن آپ گھروں میں جا کے پڑھیں اللہ تعالیٰ سورت منافقون میں کہتے ہیں میرے پیغمبر یہ تیری محفل میں آتے ہیں اور تیری محفل میں آ کے کہتے ہیں سن رب دی سو تو اللہ دا رسول ہے ہم اللہ کی قسم قسم کھا کے اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ میں بھی کہتا ہوں کہ تم میرا رسول ہے لیکن یہ بات یاد رکھ یہ جھوٹے ہیں یہ جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ اس دعوے میں سچے نہیں ہیں یہ زبان زبان سے اقرار کر رہے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے مقصوب علی سے مراد وہ کافر جو اندر باہر سے پکے کا بدر کے میدان میں جب ابو جال مکے سے نکلنے لگا اس نے ایک دعا مانگی تھی قرآن نے اس دعا کا ذکر کیا اور کافروں نے بھی دعا مانگی اللہ ان کا نہ الحق من اند فام ترالئی نہ من سما ابے تنا بے علیم جس بندے کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا نہا ہوک ہی منت سماپ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر ازاب علیم نازل کر اللہ نے فرمایا ذرا آ سیاد تیری دعاج پوری کر دیتے ہیں نکل ذرا بائ بدر کے میدان میں آیا اللہ نے دو بچوں کے ہاتھوں سے مروا دیا دو چھوٹے چھوٹے بچے جھپٹے بعد کی طرح ابو جہال گھوڑے سے نیچے جب جنگ تھم گئی تو نبی پاک نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کی گردن کاٹ کے لاؤ نبی پاک نے بھی عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو دبلے پتلے بڑے کمزور چھوٹا سا قد ہے ان کا نبی پاک کی مسواک اور لوٹا اور مسلا ان کے پاس ہوتا تھا یہ نبی پاک کے لیے مسواک توڑ کے لاتے آپ کو وضو کرواتے اور اتنا قرب تھا نبی پاک کا عبداللہ ابن مسعود کو کہ باہر کا جو نیا بندہ مدینے میں آیا کرتا تھا اسے کئی دن تک یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ صرف نبی پاک کا صحابی ہے یا رشتے دار بھی ہے لوگ سمجھتے تھے یہ گھر کا آدمی ہے یہ رشتے دار ہے ایک موقع پہ نبی پاک نے سب صحابہ سے کہا بغیر اجازت کے میرے حجرے میں کوئی بندہ نہ آیا کرے پہلے اجازت لیا کرو پھر میرے کمرے میں آیا کرو ہاں عبداللہ ابن مسعود تجھے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں جب تیرا دل کرے آ جایا کر یہ بہت بڑا شرف ہے عبداللہ ابن مسعود کے لیے میں تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مسعود کا ایک ذکر کروں گا عبداللہ ابن مسعود کمزور سے پتلے دبلے کے بعض اوقات صحابہ انہیں اٹھا کے دیوار پہ بٹھا دیا حضرائے مزاح ایک دن جو نبی پاک کے لیے مسواق توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے تو پنڈلوں سے کپڑا ہٹ گیا تو سوکھی ہوئی پنڈلیاں کمزور سی صحابہ نے دیکھا تو صحابہ مسکرائے نبی پاک نے یہ منظر دیکھ لیا آپ نے فرمایا ابن مسعود کی سوکھی ہوئی پنڈلوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے قیامت کے دن یہ پنڈلیاں ترازو کے اندر جب تولی جائیں گی تو یہ او پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں بڑی تعریف کی عبداللہ ابن مسعود کی نبیت پاک اسے بھیجا تو جاؤ اور ابو جال کی گردن کاٹ کے لاؤ اس کو زلیل کرنا تھا نا کہ کوئی بڑا بہادر اور بڑا جسیم بندہ نہیں بھیج رہا ہوں تو یہ زلیل کیا ہے رب نے عبداللہ ابن مسعود پہنچے ابھی سانس کی رم کے موجود ہیں کہتے ہیں گردن کاٹنے کے لیے آیا ہوں ابوجال کہتا ہے گردن کاٹو لیکن دو باتیں میری مان لو پہلی بات یہ کہ میرے بھتیجے محمد کو جا کے کہنا کہ جتنا بگز جتنا حسد جتنا اناد جتنی دشمنی جتنی زد میں زندگی میں تیرے ساتھ رکھا کرتا تھا اس سے ستر گنا دشمنی اپنے دل میں لے کے جا رہا ہوں مزہ آیا نا کفر کا خدا دی قسم میں کفر دا مزہ ہی آ بندہ کافر ہو تو لوہے تھے لکیر کافر ہوئے بندہ ستر گنا عبد بن مسود نے جب آ بتایا نا نبی پاک کو نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کا فراون تھا اور یہ موسا کے فراؤن سے بڑا بے ایمان تھا کیوں علیہ السلام کے زمانے کا جو فراؤن ہے اس کو ایک گوتا آیا اس گوتے سے جب باہر نکلا تو کہتا ہے آ تو مانتا ہوں بچاؤ مانتا ہوں آ تو ایمان لاتا ہوں مانتا ہوں موسا کے رب کو ہارون کے رب کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا دریا کی ریت اٹھا اس بے ایمان کے منہ میں مار یہ بار بار بار بار آمن تو آمن تو آمن تو آمن تو کہہ رہا ہے کہیں میری رحمت کا سمندر جوش میں ہی نہ آئے وہ آخری وقت میں مان گیا لیکن یہ آخری وقت میں بھی یہ کہتا ہے میں ستر گنا دشمنی دیکھ اور دوسری بات میری یہ مان لے کہ میری گردن جب قلم کرنی ہے تو ذرا نیچے سے کرنے تاکہ میرے بھتیجے کے دربار میں جب میرا سر پہنچے لوگ کہیں ہاں بھائی کسی جنے دی گردن آئی بہادر بندے کی گردن آئی یہ ہے تفر کی انتہا اندر سے بھی کافر باہر سے اور زوالیم جو اندر سے کافر ہیں باہر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کون ہے منافق اور ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں یہ تیسری جنس ہے ایسی زندگی پہ لانت بندہ کفر پہ ہو تو ڈٹ جائے امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے رنگ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے بندہ کافر ہو تو ابو جال کی طرح ہو اور بندہ مومن ہو تو ابو بکر کی طرح ہو درمیانی چال کوئی چال نہیں انکار کرے باغے اور بندہ مومن ہو ابو بکر کی طرح ہو کہ پہلے دن نبی پاک کہتے ہیں میں نبی ہوں ہر بندہ کہتا ہے دلیل موئزہ نشانی برہان کیا دلیل ہے آپ کی نبوت کی نبی پاک ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں ابو بکر میں نبی ہوں وہ کہتے ہیں جو آپ نبی ہیں تو ابو بکر تیرا پہلا امتی کوئی دوسری بات نہیں کرتا میں سے واپس آتے ہیں ابو جال کہتا ہے ابو بکر سنا یار کی بات سنیے وہ کہتا ہے میں راتوں رات گیا ہوں آسمان پہ سدرت المنتا پہ جنت دیکھی جہنم دیکھی بیت المقدس میں گیا واپس آ گیا ہوں لیلن رات کا بھی ایک حصہ اس کا مطلب یہ تھا عجیب بات ہے ابو بکر کہے گا میں بتاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں تحقیق کرتے ہیں ابو جال کہتا ہے مانتے ہیں ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں اس سے بھی عجیب بات محمد کرے تو ابو بکر اسے بھی مانتا ہے بندہ مومن ہو تو ابو بکر کی طرح اور بندہ کافر ہو تو جا. غیر مغزوب علیہم جلد. یا اللہ ہمیں کافروں کے رستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں منافقوں کے رستے پر بھی نہ چلا پھراط اللہ زینہ انعامتا ہمیں ان کے رستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا جلد. یہ تین جماعتیں ہیں انمتا مغزوب الم تیسری کیون سی ہے دیکھیے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے ہے سورت البا کا را پہلا پارا یا اللہ انمتا علیہم کے رستے پر چلنے کی دعا منگوائی مغزوب علیہم کے رستے سے بچنے کی دعا منگوائی زالیم کے رستے سے بچنے کی دعا منگوائی مولا ذرا بتا تو صحیح انامتا علیہم ہوتے کون ہے تاکہ ان کے رستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے بتانا میرے مولا مغزوب علیم کون ہے بتانا میرے اللہ زالین کون ہے یہ تین گروہوں کا جو ذکر سورت فاتحہ کے اندر آپ نے کیا یا اللہ ہمیں سمجھا ان کی تفصیل بیان کر اللہ نے سورت بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں انہی تین جماعتوں کا ذکر کیا تفصیلا انامتا علیم پھر مقزوبے الم پھر تفصیلی ترجمہ تو آپ گھروں میں جا کے دیکھ لیں میں صرف اشارہ کرتا ہوں دال کل کتاب الا رہی بفی حدل متقین یہ کتاب اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہدل متقین اتقاع کا مینا ہوتا ہے بچنا ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے پھر تو کمال کوئی نہ ہوا متقی لوگ تو پہلے ہدایت پہ ہوتے ہیں ان کو اور کیا ہدایت ہونی ہے تو پھر مانا مفسرین کرتے ہیں ہدایت سے نفع اٹھائیں گے متقی لوگ لیکن ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا حضرت صاحب کہتے ہیں اتقا کا میں ہے بچنا متقی کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے لفظی میں ہے بچنا دامن بچانا اب یہاں متقین کا مینا کریں گے یہ کتاب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہدل متقین یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچتے ہیں کس سے بچتے ہیں زدی لوگ ہدایت نہیں پائیں گے جن کے دل میں اناد بوز وہ ہدایت نہیں پائیں گے ہدایت وہی پائے گا جو دل کے برتن کو سیدھا رہے یہدی یادی لائیے منناب ابت پیدا کرے گا تو ہدایت ملے گی اب ذرا دہرائیے توجہ کیجئے اح دن سراط المستقیم چلا ہم کو سیدھے رستے پر دکھا ہم کو رستہ سیدھا فاتحہ میں دعا مانگی اللہ نے سورت بقرہ کی پہلی آیت میں دوسری آیت میں بتایا یہ سراط مستقیم جس کی طلب جس کی دعا جس کی تمنا فاتحہ کے اندر کر چکے ہو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ ہدایت کہاں سے ملے گی ذالکل کتابو یہ ہدایت کہاں سے ملے گی قرآن سے یہ ہدایت کہاں سے ملے گی قرآن سے ذالکل کتابو لا ریب فی ہدل متکین اللذین بل بالغیب جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر جن کو دیکھا نہیں ان کو مانتے ہیں فرشتے آپ نے نہیں دیکھے جنت آپ نے نہیں دیکھی جہنم آپ نے نہیں دیکھی پور سرات آپ نے نہیں دیکھی تراجو آپ نے نہیں دیکھا ہاؤ گے کوسر آپ نے نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود آپ ان تمام چیزوں پر صرف اس لیے ہی مان لاتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا آپ نے مان لیا چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وہ یوقی مون اور قائم رکھتے ہیں کس کو یہ کس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے امتا؟ ہاں آؤ بتائیں ہم امتا تعلیم کون ہوتے ہیں جن کے رستے پہ تم نے چلنے کی دعا مانگی ہے یہ ہے امتا تعلیم بن دیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں وہ یوقی مون اور نماز کو پورے پرانے پاک میں نماز پڑھو اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا نماز پڑھو نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں عقیم اسلح نماز کو کیا کرو قائم کرو قائم کا کیا مطلب ہے پہلے لیٹی ہوئی تو تھی کھلارنا اس میں قائم کا کیا مطلب ہے نماز پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا اس میں فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں جس میں رکوع کا کوئی خیال نہیں سجدے کا کوئی خیال نہیں تسبیحات کا کوئی خیال نہیں قوما جلسہ کوئی خیال نہیں ادھر نماز کے لفظ زبان سے اور زین دوسری طرف تاجر نے کہا تھا نا کہ یہ امام صاحب نے پوری چار پڑھائی ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے جن لوگوں کو یہ تین پہ سلام پھیر دیا ہے پوری چار پڑھائی ہیں لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ پوری چار پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا میری چار دکانیں ہیں ہر دکان کا حساب ایک رکعت میں کرتا ہوں میں چار دیا پوری کر چکی تھی معلوم ہوا کہ امام صاحب نے چار ہی طرف یہ ہے نماز کا پڑھنا زبان سے لفظ ادارے رہے اک اللہ بابے ہمدے کا وطبان قسموں کا وط جدو کا ولا الا اور زین دوسری طرف میں اس میں شامل ہوں آپ اس میں شامل ہیں یہ ہے نماز کا پڑھنا جس میں جلسے کا رکوع کا سجدے کا کوئی خیال نہیں ہے اور نماز کا قائم کرنا وہ ہوتا ہے نماز اس طرح پڑھی جائے جس طرح شریعت چاہتی ہے جس طرح شریعت کا انا کا ترا ہونا کا ترا ہو, का ترا ہو. اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ سامنے ہے میں اللہ کے قدموں میں سجدہ سر رکھ چکا ہوں میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیے اللہ نے یہاں ہاتھ رکھ کے مجھے اٹھایا میں نے پھر سر رکھ دیا کاننا کتراؤ آپ نے فرمایا اگر یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا خیال تو کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے ہم میں یہ دونوں باتیں کولی یہ دونوں باتیں حاصل نہیں ہیں نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح شریعت ہو کہتی ہے اس کے رکوع اس کے سجود اس کا قوما اس کا جلسہ کہتی ہے حضرت بکر صدیق جب رکوع کیا کرتے تھے اتنا سکون اتنا اطمینان ہوتا تھا کہ پرندے دیوار سمجھ کے ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جایا کرتے سمجھتے تھے کوئی دیوار ہے اس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے یہ ہے نماز کا قائم کرنا صحابی نماز پڑھ رہا ہے ایک چڑیا ان کے باغ میں اڑنے لگی باغ اتنا گنجان کہ چڑیا کو باہر نکلنے کا رستہ نہیں ملتا ان کا دین تھوڑی دیر کے لیے چڑیا کی طرف پھر اپنے باغ کے گنجان ہونے کی طرف کہ بڑا بہترین باغ ہے میرا اس طرف پھر گیا پھر فوراً رب کی طرف موڑا اپنے دماغ کو نماز ختم کرنے کے بعد سیدھے نبی, نبی پاک کے پاس آئے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس بات پہ گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنا سارا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا آج میری نماز خراب ہوئی یہ باغ میں رکھنا نہیں چاہتا یہ ہے نماز کا قائم کرنا اللہ ہمیں اس کی توفیق تھا جس طرح رب چاہتا ہے اسی طرح اطمینان اس سے اب نماز پڑھیں بم اما رزت نہ ہوم اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے یون وہ خرچ کرتے ہیں انمتا علیہم مما رزکنا ہم یون جو رزق ہم نے دیا جو روزی ہم نے دی جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں دیکھا ہے اللہ کا انداز توجہ کیا آپ نے جو مال تیرہ ہے اس میں سے خرچ کر جو مال تیرہ ہے اس میں سے خرچ کر اس طرح خرچ کرتے ہوئے بندے کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے میرا میں نے کمایا مال میرا میں خرچ کروں تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی اللہ نے ہلکا سا اشارہ کیا یہ جو مال تیرے پاس ہے نا اور ہم خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ یہ تیرا مال ہے ہمیشہ تیرے پاس رہے گا مما مم رزق نہ ہوں ہم یلفکون ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کر ترغیب دے رہے ہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ یہ تیرا مال ہے ہمیشہ تیرے پاس رہے گا مما ردک نہ ہوں ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کر تو, تو ماں کے پیٹ سے ننگا باہر نکلا تھا تیرے سر پہ کپڑا کوئی نہیں تیرے پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں تیرے بدن پہ کپڑا کوئی نہیں تو ماں کے پیٹ سے بھی ننگا باہر آیا تھا اور اس دنیا سے جب واپس جانا ہے چند گز کپڑا لے کے جانا کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے تجھے دیا تو جو رحمت ہم نے تجھ پہ کر دی ہے اس میں سے خرچ کر مما ردک نہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں ولدی نیو مینا با ضلع متقی انمتا علیہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بما اون ضلع کا اس وہی پر جو نازل کی گئی ال آپ کی طرف اے میرے آخری پیغمبر جو وئی آپ کی طرف اتری جو قرآن آپ کی طرف اترا جو احکام آپ کی طرف اترے وہ لوگ اس کو مانتے ہیں بما ان ذیلا من قبلک اور اس وئی پر بھی ایمان رکھتے ہیں ان ذیلا من قبلک جو آپ سے پہلے نبیوں پہ اتری پہلے نبیوں کو مانتے ہیں ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو صرف مانتے ہیں عمل نہیں کرتے طوریت انجیل پہ عمل نہیں کرنا مانتے ہیں کیا ماننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مانتے ہیں کہ حضرت موسا اللہ کے پیغمبر ہے مانتے ہیں کہ حضرت عیسا اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کی کتاب ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے زبور اللہ کی کتاب ہے سوفے ابراہیمی سوفے موسی یہ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر آپ ذرا توجہ کرنا اس وئی کو بھی مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی اس وئی کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی اگر نبی پاک کے بعد وہی کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا اگر آپ کے بعد کسی پیغمبر نے یا کسی نبی نے اس دنیا میں آنا ہوتا تو جس طرح اللہ نے من کب لکھ پر ایمان لانے کا حکم دیا اللہ ممباد پر ایمان لانے کا حکم بھی دیتا آپ کے بعد جو وحی اترے گی اس کو بھی مانتے ہیں پہلی وحی کو بھی مانتے ہیں آپ کے بعد جو وہی اترے گی اس کو بھی مانتے ہیں لیکن بعد والی وہی کا ذکر یہ ایک حوالہ پکا لو کوئی مرزائی تم سے بات نہیں کر سکے گا جو کہتی ہیں کہ مرزا پہ وحی اترا کرتی تھی مرزا نبی ہے اس پہ وحی اترتی ہے اس کو یہی آیت دکھاؤ کہ دیکھو قرآن نے جس وئی پر ایمان لانے کا حکم دیا وہ وہی ہے ان ضلع کا وما ان من قبلک مم باد والی جو وئی ہے اس پر ایمان لانے کا ہمیں حکم اللہ نے کوئی نہیں دیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کی ذات پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا بل آخرات یو اور قیامت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت بھی آئے گی یہ کون ہے انمتا علیہم ان کی صفات بیان کر دی یو مینون ابل گئی یوکیم سلاتا مما رزکنا ہوں یون فکون بلدین یو مینون باونزل علی کا و معاونزل مل قبلک بل آخرت ہوں یو یہ چھ سفتیں انمتا علیہم میں پائی جاتی ہیں جن کے رستے پر چلنے کی تم نے دعا مانگی ہے ان کا تذکرہ کر کے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں نتیجہ کیا نکلا الا کالا ہدم مر ربہم ہم الا ہدم مر یہی لوگ ہیں ہدایت پر مر رب ہم اپنے اور ہم کیا کہتے ہیں یہ دنت یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وہ کہ مفل ہول اور یہی لوگ ہیں قیامت کے دن فلاح پانے نجات پانے والے جن میں یہ سفتیں پائی جائیں جن سفتوں کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے یہ انمتا علیہم کا ذکر تھا ان الزین کا فرو سوا آن زرتا ہم ام لمتن ذر لا منون بے شک جو جن لوگوں نے کفر کیا عیم برابر ہے ان پر اندرتا ہوں کیا آپ ان کو ڈرائیں ام لم تمزر ہوم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں تبلیغ کریں یا نہ کریں لا یو وہ ایمان یہ کس کا تذکرہ شروع ہو گیا شباش مغزوباش کسی بہت سمجھدار ہو یہ مقصوب علیم کا تذکرہ شروع ہو گیا جن پر غضب ہوا جن پر اللہ نے کیا لگا دی کیوں لگائی حق کو سمجھنے کے بعد انہوں نے کیا کی زد کی حق سمجھ آ گیا پھر زد کی مہر لگا دی کیوں لائیو مینو کیوں ایمان نہیں لائیں گے فرمایا ختم اللہ ہو اللہ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی والا اب سارے مشاوا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے دل کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا یہ دنیا میں سزا ہے ولا ہم آزاب اور ان کے لیے عذاب ہے ہمارے پاس جب آئیں گے اس عذاب میں ان کو مبتلا کر دیں گے ومن آسم یقول اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا منا آمنا آ ہم ایمان لے آئے ساتھ اللہ کے ببل یومل آخر اور سات دن آخرت کے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں آمنا کا وہ اقرار کرتے ہیں وما هم وہ ماہم بے موم نین حال کے نہیں وہ یہ کس جماعت کا تذکرہ ہو گیا <تصفح> زوالین کا کس کا تذکرہ شروع ہو گیا <تصفح> زوالین کا جن کو ہم نے منافق کا نام دیا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے ان کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کیا انم تعلیم کا تذکرہ تھوڑا مقصوب علیم کا تذکرہ تھوڑا اور منافقین کا تذکرہ بڑا لمبا کیوں کافر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک یہ محفل میں آتا ہے یہ مجلس میں بیٹھتا ہے یہ اندر رہتا ہے یہ کان میں آ کے پیار کی باتیں کرتا ہے اندر سے جڑے کاٹتا ہے یہ اپنا بنتا ہے اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے لہذا اس کو ذرا کھول کے بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہوتی ہے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے جائے سات اللہ کے بل یومل آخر اور سات دن آخرت کے وہ ما ہوں بے <بَمُومنِين> وہ مومن <تصح> نہیں ہے یو خا دے اللہ دھوکا دیتی ہیں اللہ کو اللہ کو, کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے دھوکہ دیتی ہیں اللہ کو مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی ہے خادون رسول اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی اللہ کے رسول کو اور ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں یو اللہ بے ظام اس طرح کی شرارتیں کر کے ان کی, ان کے ان کی محفل میں ان کے ان کی محفل میں ان کے یہاں ایمان کا دعویٰ وہاں مسلمانوں کی بدخوئیاں یہ سب کچھ جو کرتے ہیں یو اللہ بے ظام اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان میں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ ماں یخ اللہ انفصا حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہمیں انہوں نے کیا دھوکہ دینا ہے ایمان والوں کو انہوں نے کیا دھوکہ دینا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ آپ دے رہے ہیں وہ ماں یشرول اور ان کو پتہ بھی کوئی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا مطلب بڑی سادہ سی بات اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں کیا دھوکہ دینا ہے انہوں نے وہ سمجھتے ہیں ہم بنا رہے ہیں مسلمانوں کو ان کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں دھوکے میں تو خود پڑے ہوئے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں سردیوں میں صبح صبح اٹھ کے وضو کرنا کوئی آسان ہے صبح صبح اٹھ کے وضو کرتے ہیں مسجد میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں جہاد میں جانا کوئی آسان ہے جہاد میں جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا دھوکہ اپنے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ان کے, ان کے اپنے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کسی نماز کا کوئی اجر نہیں کسی نیکی کا کوئی اجر نہیں ہم بھی کہتے ہیں کرتے رہو لگے رہو کوئی ثواب نہیں ملے گا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں فی کلو بہ ان کے دلوں میں بیماری ہے بیماری نفاق والی منافقت والی بیماری ہے فضادہ اللہ ملا اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کرتا ہے اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کرتا ہے سمجھ رہے ہو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق والی زد والی اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کرتا ہے کیا مطلب وہ کرتے ہیں بدر بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی مالے غنیمت آ گیا عود میں بچ کے آ گئے خیبر فتح ہو گیا ہنین سے کامیاب لوٹے سلاح دبیا سے واپس آئے کامیاب مکہ فتح ہو گیا اللہ فرماتے ہیں ہم موحدوں کو دن بدن ترقی دیتے ہیں ہم مواہدین کو ترقی دیتے ہیں جو جو موحدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی فضادہ ہو کرتے رہتے درستے درستے ہو اندر ہی اندر کرتے رہتے درستے درست اتنے بندے اکٹھے ہو اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے فضادہ اللہ اللہ مرضا اللہ موحدوں کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے اور ان کی مرض حاصد آدمی کے لیے یہی کافی جس بندے کے دل میں حسد ہونا اس کے لیے یہی کافی ہے اللہ تعالیٰ دوسرے بندے کو ترقی دیتا چلا جائے یہ اور حسد میں مرتا جائے اور ہم کہتے جائیں منہ تو اپنے غصے میں مرے چلے جا رہے ہو مرو اپنے غصے میں ہم تو دن بدن کفر کی زمین تنگ کرتے چلے جائیں گے اور اسلام کی زمین کو بڑھاتے چلے گے فضا دم اللہ ہو مراضاب بلا ان, ان کے لیے عذاب ہے دردناک بما کانو یک اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے, ہیں جھوٹے ہیں کیا مطلب زبان سے کہتے ہیں آ اور اس قول میں وہ کیا ہیں جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کی سزا دیں گے جب ہمارے پاس آئیں گے عذاب علیم میں مبتلا کر دیں سارا ترجمہ کرنا مقصود نہیں مقصود یہ سمجھانا تھا کہ جن تین جماعتوں کا ذکر سورت فاتحہ میں کیا انمتا علیہم کے رستے پہ چلا مقضوب علیہم کے رستے پر نہ چلا پر اور زالین کے رستے پر بھی نہ چلا اللہ نے ان تینوں جماعتوں کو سورت بقرہ کے پہلے رکوعوں میں بیان کیا انمتا علیہم کون ہوتے ہیں مقضوب علیہم کون ہوتے ہیں اور زوالی, ہم نے چالیس درسوں میں سورت فاتحہ کی تفصیل تشریح تفصیل سنی پڑھی میں نے بیان کی اللہ اسے قبول و منظور کرے سورت فاتحہ جب بندہ پڑھ لے تو اس کے بعد مستحب ہے آمین کہنا آمین کہنا کیا ہے مستحب ہے اسی طرح امام جب پہنچے غیر المقوب علیہم ولز تو مقتدی پیچھے سے کیا کہیں گے آمین بخاری کی روایت حضرت ابو حریرا راوی کہ جب امام غیر المقوب علیہم ولز کہتا ہے اس جماعت کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں وہ مومنوں کی جو جماعت ہے نماز کی فرشتے اس میں شریک ہیں نمازی کہتے ہیں آمین فرشتے بھی کہتے ہیں آمین فرشتے آمین کہتے ہیں جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مطلب کیا موافق ہونے کا موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے خلوص سے فرشتے آمین کہتے ہیں تو بھی اتنے ہی خلوص سے آمین تیری آمین ان کے ساتھ مل جائے آمین آمین کا مینا ہے اللہم مستجب اللہم مستجب اے اللہ قبول کر آمین کا کیا ہے اے اللہ کون سی بات جو امام نے کہی. یا اللہ جو بات امام نے کہی ہے اح دن سراۃ المستقیم سراط الزین نم تعلیم غیر المقوب علیم ولد عالیم یہ بات جو امام نے کہی ہے اللہ مستجب اے اللہ تبول اس, اس دعا کو تو کیا کر قبول امام ابو حنیفا امام آدم سراج العما امام ابو حنیفہ نو مان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے جو کسی امام کو یہ مرتبہ حاصل نہیں جو ہمارے امام صاحب کو حاصل ہے کہ ہمارے امام صاحب جو مسلک وضع کرتے ہیں بناتے ہیں اس مسلک میں امام صاحب سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اس کے بعد حدیث کو دیکھتے ہیں ایسا مسلک وضع کرتے ہیں جو قرآن کے بھی مطابق حدیث کے بھی مطابق ہے آمین اللہ مستجب اے اللہ تو اس اللہ کیا کر قبول کر فت الباری نے لکھا بخاری کی شرح فت الباری نے لکھا آمین دعا ہے آمین کیا ہے بولو اللہ مستجب اے اللہ تو اس بات کو قبول کر یہ لفظ کیا ہے چلو نہیں مانتے ہو تو قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں علیہ اسلام دعا مانگ رہے ہیں علیہ اسلام دعا مانگ رہے ہیں قرآن نے ان کی دعا کا ذکر کیا دعا مانگتے مانگتے اللہ تعالی آخر میں جا کے کہتے ہیں ہم نے دونوں کی دعا کو قبول کر لیا حالانکہ مانگی تھی صرف ذکر صرف موسا کا پیچھے انہوں نے دعا مانگی لیکن آگے جا کے اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی دعا کو ہم نے دونوں کی دعا کو قبول کر لیا کیا مطلب حضرت موسا دعا مانگ رہے تھے اور ان کے بھائی ہارون اس پر کیا کہہ رہے تھے اس کو بھی دعا کہا دونوں کی دعا کو اللہ نے کیا کر لیا قبول کر لیا آمین دعائیں آمین دعائیں امام صاحب کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ آمین اونچی کہنی چاہیے یا آمین آہستہ کہنی چاہیے امام صاحب نے دیکھا کہ آمین دعا ہے امام صاحب نے اللہ کے قرآن کو دیکھا دیکھیے ادھر اللہ کا قرآن سفر نمبر ہے ایک سو نمبر 143 سو نمبر 143 سو کا نام ہے سورت آراف پارہ ہے آٹھواں آیت نمبر ہے پچپن ایک سو ترتالیس سفے کی پانچویں آیت صفحہ نمبر ایک سو ترتالیس سورت کا نام سورت آراف آیت نمبر پچپن مل گیا جی پڑھیے اد ربکم پکارو اپنے رب کو دور ربکم دعا مانگو اپنے رب سے تجر آجی سے تجرب گڑ گڑاتے ہوئے تجر آجی کرتے ہوئے اپنے رب سے دعائیں مانگو واہ خفیہ اور چپکے چپکے دعا مانگو خفیہ کے آہستہ امام صاحب نے اس آیت کو دیکھا اور پھر دیکھا کہ آمین دعا ہے اور دعا کے بارے میں اللہ حکم دیتے ہیں دعا بلند آواز سے نہیں کرنی دعا آہستہ کرنی تب امام صاحب نے یہ مسلک بنایا کہ آمین مختدی کو کہنی چاہیے لیکن آہستہ کہنی چاہیے مسند احمد میں ایک روایت ہے حضرت وائل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے آمین کہی مگر اخفا با سوتہ اپنی آواز کو مخفی رکھا بلند آواز سے نہیں کہی بلند آواز سے آپ نے آمین نہیں کہی آپ نے آمین آہستہ آواز سے کہی امام صاحب نے قرآن کی آیت کو دیکھا پھر اس حدیث کو دیکھا تب امام صاحب نے کہا کہ آمین بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے آمین ویسے یار یہ اتنا جھگڑا نہیں جتنا بن گئے آمین بل جار آمین بل, جار آمین بل سمجھ گیا ہو آمین بھی سر کسے کہتے ہیں آہستہ آمین بل جہار کسے کہتے ہیں اختلاف ہے آمین ب اور بل کا کیا ہے سر کیا ہے سر یہ ہے اتنی آواز سے آمین کہے کہ خود سنے دوسرا نہ سنے یہ سر ہے یار کیا ہے اتنی آواز سے کہے کہ ساتھ والا اے بچو مطلب ساتھ والا سن لیں اب جھگڑا آمین بھی جہار کا نہیں آمین بھی سر کا نہیں اب ہے آمین بھی شارک آمین سڑک والوں کو سنانا آمین وہ کسی کا مسلک بھی نہیں وہ کسی امام کا مسلک نہیں ہے آمین بلجار ہیں لیکن آمین بلجار کا کیا مطلب ہے اتنی آواز سے آمین کہو کہ ساتھ والا اس میں تشدد ہو گیا زیادہ تشدد لوگوں نے کر دی بات ہے لطیفے کی ایک آدمی کپڑے کپڑا بیچتا تھا سائیکل پہ خوشاب کے علاقے میں لطیفہ اور سچی بات ہے تھا وہ غیر مقلد اونچی آمین کہنے والا تھا کسی مسجد میں گیا چک میں مسجد تھی بریلویوں کی اس نے جناب مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑی امام نے جو کہا غیر المقدوب علی ملک دعالی اس پچھوا کے آبین زور سے کہا وہ بریلویوں کی مسجد وہ جب امام نے نماز پر لی تو امام کہتا ہے اور کیا سور آئیے کون خردیر ہے کس نے کہا ہے یہ اب تشدد ہے غلط روش ہے اگر کسی نے کہہ دی تھی امام کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہڑا سور آئی تو وہ جو کپڑا بیچنے والا تھا وہ بھی بڑا چلاک تھا اس نے کہا جی میں آ سکوں میں نے کہی ہے جی لیکن امام صاحب یہ تو بتائیے آپ نے بھی کہی ہے کہ کوئی نہیں میں نے بھی کہی ہے تصے کس طرح کہی ہے جی امام صاحب آ میں آہستہ کہیے ہو سکے پھر میں وڈا سور تو چھوٹا سور کہیں تو تم نے بھی ہے اسے جھگڑا بنا لیا گیا ورنہ یہ اس طرح کا ندائی مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح کہو گے تو نماز نہیں ہوگی اور اس طرح کہو گے تو نماز نہیں ہوگی یہ جاہلوں کی باتیں ہیں امام صاحب کے مسئلے کو اس طرح مسترد کر دینا قرآن جب کہتا ہے ادو ربکم تم تجروہ ہوں دو بخوستہ دوسرا مسئلہ جو زمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے امام صاحب کی کیا بات ہے امام صاحب کہتے ہیں مک نمازی کی تین حالتیں نمازی کی تین حالتیں ہیں نمازی کی ایک نمازی وہ ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے گھر میں پڑھ رہا ہے مسجد میں پڑھ رہا ہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے دوسری نمازی کی حیثیت ہے وہ امام بن گیا ہے امام بن گیا ہے دو حیثیتیں تیسری حیثیت نمازی کی یہ ہے کہ وہ کسی کا مقتدی بن گیا ہے کتنی حیثیتیں ہو گئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے امام بن گیا ہے یا مقتدی بن گیا ہے ایک حدیث میں آیا لا سلا الا فاتحت ال کتاب فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی دوسری حدیث میں آیا اذا کر الماموں فان سے تو امام پڑھے تو تم چپ کرو قرات المامے کرا تل امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے پھر قرآن نے کہا ازا کو روس تمے لہو وان سے تب قرآن پڑھا جائے اسے سنو اور چپ کرو سنو اور چپ کرو اور ایک حدیث میں آیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی اور دوسری حدیث میں آیا امام پڑھے تو تم چپ کرو جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑنا ضروری ہے وہ مجھے اس حدیث پہ عمل کر کے دکھائیں نبی پاک نے فرمایا ازا کر فان سے تو امام پڑھے تو تم چپ کرو وہ ایک حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں دونوں حدیثوں پہ عمل نہیں کر سکتے ارے یہی کمال ہے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ قرآن کی آیت سامنے رکھتے ہیں ساری حدیثیں سامنے رکھتی ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ وہ جو حدیث ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ حدیث ہے اس بندے کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھتا ہو جو اکیلا نماز پڑھتا ہو یا وہ امام بن گیا ہو وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور جب مقتدی بن گیا ہے کسی کے پیچھے نیت کر لی ہے تو پھر نبی پاک کا وہ فرمان ذہن میں رکھو اذا کار امام ہو فان سے تو امام پڑھے تو تم چپ کرو امام صاحب کہتے ہیں میں نے تو ساری حدیثوں پہ عمل کر کے یہ کمال ہے ہنفیوں کا ہنفیوں نے ساری حدیث یہ کہنا ہنفی حدیث کو نہیں مانتے ہنفی حدیث کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی ہیں میں کہتا ہوں ہنفیوں کا کمال یہ ہے کہ وہ تمام حدیثوں پر عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت پر بھی اور تمام اب آپ کہیں گے لا صلابات الکتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی یہ واضح حدیث ہے لیکن اس حدیث کا راوی سفیان ابن اجینا ذہن میں رکھیے اس حدیث کا راوی سفیان ابن اجینا جب اس حدیث کو ابو داؤد میں جو سیاستہ کی ہماری کتاب ہے جب اس میں کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتا ہے تو وہ سفیان کہتا ہے لا سلاتا اللہ بے فاتحہ تل کتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کالا سفیان ابن و سفیان ابن اینا کہتا ہے ہاضا لمئی یوسلی بہ دہ لمئی یوسلی خود راوی کہتا ہے یہ حدیث اس بندے کے بارے میں ہے جو نماز اکیلا پڑھ رہا راوی نے ہی بات ختم کر دی راوی نے بتا دیا امام صاحب نے اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ یہ حدیث اس بندے کے بارے میں ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور قرآن نے کیا کہا دیکھیے وہ جگہ ذرا سفر نمبر ایک سو ساٹھ سفر نمبر ایک سو ساٹھ سفر نمبر ایک سو ساٹھ سورت سو کا نام ہے سورت راف سورت کا نام سورت آراف پارا نواں سورت ختم ہو رہی ہے جی سفا نمبر ایک سو ساٹھ آیت نمبر ہے جی دو سو چار ہاں سفا نمبر دو آیت نمبر دو سو چار سورت ختم ہونے کے قریب ہے ویدا کورے ال اور جب پڑا جائے قرآن اور جب پڑھا جائے قرآن فستا میں او اس کو غور سے سنو وہ سے سے اور چپ رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تر حمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے میں جانتا ہوں جواب میں وہ خط کے اندر کیا لکھیں گے اس لیے میں اس کا پہلے جواب دے دوں آپ کو کہیں گے یہ تو آیت ہے ان مشرقین کے بارے میں جو شور مچایا کرتے تھے تاکہ نبی پاک کا قرآن کوئی نہ سنے ان مشرقوں کو کہا جا رہا ہے قرآن پڑھا جائے تو تم چپ کرو اس کا جواب یہ ہے لہ کم کا جملہ بتا رہا ہے یہ مشرقوں کے بارے میں نہیں ہے یہ اپنوں کے بارے میں مشرقوں پہ رحم نہیں ہونا اگر مشرق قرآن سن کے چپ کر جائے اس پہ رحم ہو جائے گا صرف قرآن سن کے چپ کر جائے تو اس پہ رحم ہو جائے مشرق رحمت کا مستحق نہیں ہوتا مشرق لانت کا مستحق ہوتا ہے مشرق غذب کا مستحق ہوتا ہے لا اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مشرقوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اپنوں کے بارے میں ایک حوالہ صرف پیش کرنا چاہتا ہوں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور امام ہے فتاوا ابن, ابن تیمیہ ابن تیمیہ نے فتوا لکھا ہے سینتیس جلدوں میں سینتیس جلدوں میں فتاوا لکھا ابن تیمیہ نے ہمارے پاس وہ فتوا موجود ہے امام احمد ابن ہمبل کا کال امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور غالباً امام ترمزی نے اپنی کتاب ترمزی میں اس کو نقل کیا امام احمد ابن حمبل کہتی ہیں ازا کورے القرآن ہو فستا میں لہو اجمان ناس اجمان ناس ساری سارے لوگ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں انہا نزلت فسلات کہ یہ آیت اتری ہے کس کے بارے میں نماز کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے اور جس عبداللہ ابن مسود کا میں نے ذکر کیا عبداللہ ابن مسود کے بارے میں تربی شریف کی ایک روایت ہے نبی پاک نے فرمایا ما حد سم ابن و مسود کو ہو ما حد ابن و کو ہو اور جیڑی گل عبداللہ ابن مسود کرے اور من نہیں کرو اللہ ما حد سکم ابنو مسود ان کو ہو جو بات عبد اللہ اب نے مسود کرے وہ مان لیا کرو اس آیت کے بارے میں عبداللہ اللہ ابن مسود کیا کہتے ہیں اور میں نے آج جمعے پہ وہ حدیث سنائی آپ بھی وہ حدیث روایت سنے بخاری کی روایت ہے عبداللہ اللہ ابن کہتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس اللہ کے سوا اس کائنات میں الہ کوئی نہیں عبداللہ اللہ ابن قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے اور اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں یہ نہ جانتا ہوں کہ یہ کب اتری ہے اور کیوں اتری یہ بخاری میں کال موجود ہے عبداللہ ابن مسعود مسود کا ہر ہر آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں یہ کب اتری ہے کیوں اتری ہے یہ سب سے بڑا مفسر قرآن ہے صحابہ صحابہ میں اس سے بڑھ کے مفسر قرآن کوئی نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود کا کال پیش کر رہا ہوں تفسیر ابن جریر سے پیش کر رہا ہوں عبداللہ ابن مسود کہتی ہیں بھائی زح کورے القرآن ہو فسط میں او لہو وان سے تحم تر یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو امام قرآن پڑھ رہا ہو تو تم اس کو خاموشی سے سنو یہ میں نے دو مسئلے جو فی مسئلے تھے وہ بیان کرنے کرنے تھے آو اللہ کرے آپ کی سمجھ آ ہو چالیس درسوں میں ہم نے سورت فاتح کی تفصیل میں نے اپنے علم کے مطابق اپنے فہم کے مطابق جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے بڑی وضاحت سے یہ بیان کی ہے میری یہ باتیں غور سے سنیے گا میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چالیس درس سورت فاتحہ کے جو ہم نے دیے اس کو کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا جائے انشاءاللہ اللہ کتابی شکل اس کو دے دی جائے اس کو چھاپ دیا جائے تاکہ طلباء علماء دوسرے لوگ اس سے کچھ استفادہ کر سکیں کوئی درس دینے والے علماء ہیں اس کو دیکھ کر وہ درس بھی آگے دے سکتے ہیں یہ میرے ذہن میں انشاءاللہ اللہ منصوبہ ہے میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد ان کو کتابی شکل دے دی جائے دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ جمعہ جو درس ہوگا انشاءاللہ اللہ وہ ان چالیس درسوں کا خلاصہ ہو ان چالیس درسوں میں ہم نے کیا کچھ کہا ہم نے کیا بیان کیا ہم نے کس بات پہ زیادہ زور دیا میں کوشش کروں گا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں میں اس کا احاطہ کروں اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے میں اس کا احاطہ کروں میں اس کو سمیٹوں اور میں چالیس درسوں کا خلاصہ اور سورت فاتحہ کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایک منزل عبور کر آئے بہت سے درس ہم نے دے دیے دس مہینے ہو گئے 10 مہینے ہو گئے ہمیں یہ درس شروع کیے ہوئے اور اللہ کے فضل سے ہر آنے والے درس میں جو رونق ہے وہ پچھلے درس سے زیادہ ہوتی ہے اس میں نہ میرا کمال ہے اس میں نہ آپ کا کمال ہے یہ اللہ کی کتاب کا کمال یہ اللہ کے کلام کا کمال ہے آپ لوگ کوشش کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں میں جانتا ہوں میرے م... ساتھی ہمارے نوجوان انہوں نے بڑی محنت کی ہے لوگوں کی منتیں کی ہیں لوگوں کے پاس گئے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لائے مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے اگلے دن میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا ہمارے دوست تھے تو ان کے ساتھ ایک ڈریور تھا میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈریور جو آپ کا یہ بندہ اچھا معلوم ہوتا ہے اور آپ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو یہ بھی دیندار ہے باشرہ ہے تو مجھے وہ صاحب کہنے لگے جناب یہ تو پکا او سی آپ کے اس نے تین درد سنے اللہ نے اس کو توحید کی سمجھ اس طرح کے کئی بندے ہوں گے. ہمارے تو علم میں بھی نہیں کئی بندے ہوں گے اب اس ڈرائیور کو جو بندہ اپنے ساتھ لایا تھا جو بھی لایا تھا جو بھی لے کے آیا وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ایک بندے کو شرک سے بچایا توحید کی سمجھ دے دی اس بندے کی نجات کے لیے یہی کافی اگلے جمعے کے لیے آپ نے محنت کرنی اگلا پروگرام ہمارا مرکزی پروگرام ہوگا اس میں ہم چاہتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئیں سنے تاکہ اس سے آگے جو ہم درس دیں گے وہ لوگ ان درسوں میں شامل درس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء درس کا سلسلہ جاری رہے گا بلکہ رمضان المبارک میں بھی درس ہوگا اور یہ درس اثر کے بعد ہوگا رمضان المبارک کے چار جمعوں پہ درس ہوگا اثر کے بعد ہوگا اور چار جموں میں میں آیا تل کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ذہن میں آپ رکھیں چار جمعوں پہ درس ہوگا اثر کے بعد ہوگا آپ کی افطاری کا انتظام ہوگا وہ انتظام ہو چکا ہے دوستوں نے احباب نے اپنے ذمے افطاری لے لیے کہ ہزار ڈیڑھ ہزار آدمی کی افطاری اسی جگہ ہوگی دراصل آپ سنیں گے ان لوگوں دوستوں کی افطاری والی دعوت کو آپ قبول کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ جمعے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے اگر آپ زیادہ بندوں کو نہیں لا سکتے ہو سکتے آپ زیادہ دعوت دیں لیکن عام میں سے کا ہر آدمی اپنے ساتھ آئندہ جمعہ ایک آدمی کو ضرور لائے گا وعدہ ہے محنت کیجئے کوئی آتا ہے نہیں آتا تو چلو نہ آئے لیکن آپ تو دعوت دیں ایک کو دو کو دس کو بیس کو جتنی بھی دعوت آپ پہنچا سکتے ہیں آئندہ جمعہ کے درست کے لیے آپ یہ دعوت پہنچائیں سات بجے نماز کا وقت ہے وقت اوپر ہو گیا ہاں عیسائی عورت بیوہ ہو زکات کی رقم عیسائیوں کو نہیں دی جا سکتی زکات کے لیے شرط ہے کہ جس فقیر کو آپ زکوات دے رہے ہیں وہ مواحد ہو آزان ہوگی جی جنہوں نے وضو کرنا ہے اکثر لوگوں کا وضو ہوگا جلدی جلدی وضو کیجئے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں